انتہا درجے کا فاسق و فاجر گناگار بے نمازی تھا hmm. لیکن اس کو جو ہے گیا hmm. وہ شہید ہے یا وہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ کفار نے حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ بندہ بھی اسی کے اندر مارا گیا یہ شہید تو ہے لیکن چونکہ یہ وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا تھا لہذا وہ جو ولی والی صورت ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی اچھا یعنی ولی کی تعریف اپنی جگہ دیکھی جائے ٹھیک ہے شہادت کے فضائل مرتبہ شہید کے فضائل اپنی جگہ دیکھی جائیں گے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گنا معاف کر دے اور اسے مرتبہ ولایت تک کا مرتبہ جو پہنچا دے تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی شہ... شہید کے ویسے تھے کہ اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے جو راہ خدا میں لڑنے والا شہید ہے اس کے سارے گناہ معاف اب سارے گنا معاف ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دے یہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گنا اس کے معاف ہوئے تو ڈائریکٹ ولی بنے درمیان میں وہ سارے درجات ہیں ان درجات کے اندر بھی رہ سکتا ہے تو شہید کو ولی اس معنی کے اندر نہیں کہہ سکتے جس مانا میں ہم عام طور پر لفظے ولی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہاں اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان اللہ کا ولی سہ یعنی ایک دوسری تعریف ہے جو عام اور بنیادی ہے اور وہ بھی قرآن باغ سے ثابت ہے اس خاص اس معنی کے اعتبار سے جو وہ ولی کہا جا سکتا ہے